من منگان دا میمرلکم وقال الله تعالى شهر رمضان الذي ينر فيه القرآن مذلل الناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد فيه فمن شهد منكم الشهر فليسومه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسل لي امري واخل لغدا من لساني فهو قولي محترم بأي أردوستو رمضان کا مہینہ جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم مہینہ اور پودے کا عمل ایک اہم عمل ہے اس لیے شہباد کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرماتے تھے اور آپ کا ایک طرح ایک واض ہے کافی لمبا جو آپ نے انتیس شعبان کو یعنی رمضان سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا ہوا ہے اور وہ حدیث کی کتابوں میں روایت ہے اور فضائل رمضان جیسے مولانا نظریہ صاحب کی ہے اس کا اس کا پہلا جب پہلا سفر ہے اس پر یہی حدیث لکھی ہوئی ہے جو آپ نے انتیس شعبان کو رمضان سے ایک دن پہلے کے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے ایمان دراصل ایک دل کی بات ہے جو دل میں ہے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اس اس کے ثبوت کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے ایک کو سادی کی زندگی میں ارکان ہوں اور ایک اسادی کی زندگی میں شاعر ہوں ارکان کیا ہیں شاعر کیا ہیں ارکان میں ہیں تو وہ نماز روزہ حج رکات ہیں اور شاعر وہ چیزیں ہیں جن سے آدمی کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو یہ مسلمان ہے اس کی بستی میں جا کر اندازہ ہو کے مسلمانوں کی بستی ہے اور اس کے گھر میں جا کر اندازہ ہو کے مسلمانوں کا گھر ہے یعنی اس سے اس کا اسلامی تشخص قائم ہے حج اور زکوٰۃ تو مانداروں کے لیے ہیں اور نماز اور روزہ یہ مازداروں اور رباد سب کے لیے ہیں اور روزہ بھی پھر چونکہ چھپی ہوئی چیز ہے اس لیے سب سے بڑا عمل اسلام کا وہ نماز ہے جو ایک طرف تو رکن ہے اور رکن کے ساتھ اس کی اذان مسجد اور جماعت کی نماز یہ تین شائر متعلق ہیں اس رکن کے ساتھ یہ اذان کا اندازہ ہے مسلمانوں کی بستی ہے مسجد کا اندازہ مسلمانوں کی بستی ہے اور جماعت کی نماز کھڑی ہونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنے مسلمان رہ رہے ہیں کیوں سال مسلمانوں کا ایک منظم گروہ بھی موجود ہے جو ایک امام کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور جماعت کی جماعت ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے مجھے یاد ہے ہم سن ستر میں پر بھی گئے وہاں یہ پاڑا جماعت جمعہ تو گئی ہوئی تھی تو وہاں پورے پاڑا کنار میں صرف ایک مسجد ہے مسلمانوں سے اور ایک مسجد جو ہے وہ اسپتال میں چھوٹی سی سرکاری جگہ ہے ورنہ پورے پارشینار میں مسجد نہیں ہے دوسری معلومات کرنے میں پتہ چلا کہ دوسری مسجد بنا کوئی بنا ہی نہیں سکتا کیوں کہ یہاں زمین ہی نہیں ملتی ہے چنی آدمی یہاں زمین ہی نہیں خرید سکتا ڈاکٹر صاحب سے ملنے میں گیا بڑا بھاری خاندان مالدار لوگ بڑے کار بڑا کاروبار بڑی سی سی پتوں پر وہ مکان ان کا ساری انہی پورے بیس پچیس آدمی کے خاندان کا مکان کل آٹھ مرلے وہ ڈاکٹر صاحب کا نام وزیر تھا میں نے کہیں وزیر اللہ کے بندے مکان کا کیا بنا ہوا ہے اتنے آدمی الگ مال دیے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب تمہیں کیا پتا ہے بمبئی کل آٹھ مرلے زمین ملی ہے سے یہاں کون زمین لے سکتا ہے بالکل یہاں کوئی زمین نہیں بیچتا ہے سنیں پڑا خاص طور سے یہ واضح طور پر کہتے ہیں یہ زمین اکی کی ہے شخص کی نہیں ہے ہمارے پاس جتنی پراپرٹی ہے یہ میری پیری بعد میں اسلام کی پہلے اسلام کی پراپرٹی ہے تو خیر نے کہا کہ یہ اچھا ان سے اور آپ نے پوچھے انہوں نے کہا کہ جی یہاں سن سینتالیس کے قریب اس دور میں پوت سنی شیا ہوئے ہیں ابھی بھی آپ کے علاقے میں جا کر ملے تو ایسے خاندان جو کہ ہمارا دادا سنی تھا یا ہمارا پردادا سنی تھا تو مقامی ہمارے توی والے ساتھی نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اتنی جہالت اس علاقے میں کہ اس بڑی مسجد میں جماعت کی نماز نہیں تھی اذان اور جماعت کی نماز نہیں تھی یعنی کوئی دینی کی طرف بلانے کا دینی کی دعوت دینے کا یا اکٹھا کرنے کا کوئی عمل نہیں, نہیں تھا آخری بات ہے جماعت کی نماز اور اذان ہے وہی وہ نہیں تھی کیا یہاں کوئی ڈیرے ایک علاقے سے ہیڈ ماسٹر صاحب بدل کر آئے وہ دیندار آدمی سے انہوں نے اس مسجد میں آ کر اذان دی اور جماعت کی نماز کھڑی کی اس دن کے بعد یہاں کوئی شعر نہیں ہوا جس دن ہوئی اور جماعت کی نماز کھڑی تو اذان شاعر اسلامیہ میں سے جماعت کی نماز شاعر اسلامیہ میں سے تو رکن نماز رکن اور اس کے ساتھ متعلق تین شاعر اذان مسجد اور جماعت یہ ہے کہ نماز کا ایک ایسا عمل ہے جس میں زیادہ مشکلات تو نہیں ڈالا گیا وزو کر کے آ کے کھڑے ہو جائیں اتنے میلے کو چہرنا ہوں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہو دوسروں کو تکلیف ہو تو اس میں تھوڑی قربانی ہے اب ایمان کی علامت کے لیے دوسرا حکم دیا کہ روزہ ہے جس میں بھوکا پیاسا رہ کر اپنی وفا کا ثبوت پیش کرنا ہے یا آپ اتنی جگہ اتنے جگہ بھوکے رہیں کھانا پینا اور خواہش انس تین بڑے امار ان سے پرہیز کریں اور ساتھ جو ہے تو یہ روزے کا ظاہر ہو گیا صرف روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن ساتھ یہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہیں اس کے روزہ تو ایسا نہیں ڈوٹے گا کہ اس کو دوبارہ دوہرانا پڑے لیکن روزے کی برکت جا چکی ہو اس کی برکت بالکل نہیں تو روزہ ایک عمومی تربیتی پروگرام ہے ان فرمایا گیا کہ اے ایمان والا یا اللہ نامن ہوئے ایمان والوں کتب ایک مستع عام فرض کیے گئے تم پر روزے کما کتباد اللہ مقبلے کو مستحفت کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر اور فرض کرنے سے جے عمیر جاتے ہیں لال لگن تک تک ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پر پیروزگاری اور احتیاط پیدا ہو جائے تو رمضان کا جو عمل ہے یہ رکن دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک کو لاتا ہے کہ انسانوں کے اندر تقوی پر پیروزگاری اللہ کا خوف اڑاؤ سے رکنا کی پر جمنا پیے بادری کے اندر پیدا ہو جائے اب یہ جو شارٹ پاس ملا اور یہ مالک کے شیام میں جو ہے تو وہ تیس دن نہیں کھا گیا چاند گنتی کے دن کھا گیا اور مہینہ کھا گیا کبھی انتیس کا ہوگا کبھی تیس کا ہوگا یہ دروازے نے لوگوں دروازے رکھے اور آخر میں یہ اندازہ ہوا کہ انتیس پورے ہو گئے چاند کے دیکھنے کی گوئیاں جو تھیں اب ان پچیسویں روزے کی کا دہرانا نہیں ہے کیونکہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے آگے سے بیٹھا ہو گیا کہ اٹھائیس ہو گئے تھے تو پھر ان کو برائے دہرانا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ اٹھائیس کا مہینہ ہوتا ہے نہیں تو گنتی کے چند دن کہا گیا اب یہ جو کورس دیا گیا تربیت کے لیے تو اس کورس کے ساتھ چند امار متعلق ہیں اس شارٹ کورس کے سبجیکٹس ہیں ان کو سیکھ لیا جائے اور ان کو حاصل کر لیا جائے تو مطلب یہ یوگا کہ آدمی شارٹ فورس میں کامیاب ہو گیا اس میں شارٹ پورا کی اپادیت حاصل کر لیں تو کون کون سے پہلی بات تو روسا ہے دوسرا عمل ترابی ہے تیسرا عمل جو ہے تو وہ اپنے آپ کو ذکر و فکر و عبادت میں اطلاع افراد میں لگائے رکھنا ہے چوتھا عمل جو ویسے ہے اور پانچ ماحول جو ہے وہ سب کا پتر ہے تو پورا بندھان کے شارٹ کور سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو سبجیکٹس ہیں وہ پانچ ہیں ایک روزہ رکھنا دوسرا شرابی پڑھنا تیسرا جو ہے تو وہ ذکر و فکر عبادت پہ لگنا تلاوس پہ لگنا بجولیات با جھوٹ گالی پر اس سے اتنا ہی سب اکٹھے کہ میں آ جاتے ہیں اور پھر فت ہو تو دس دن کا احتاب کر لینا اور جن کے ذمت لازم آتا ہے ان کا صدقہ فکر ادا کرنا یہ پانچ امان رمضان کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہیں تو رمضان میں پہلے والے بیان میں عموماً تمیز بیان کر کے پانچ انمانات کے بنا کر پھر ہر انمان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کیا کرتے ہیں تاکہ ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہو سکتا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے عمل کی توفیق ہو گئی تو ہم ان ندائش حاصل کر سکیں گے جو رمضان کے ساتھ متعلق ہے پہلا من روزہ کہ کھانا پینا اور خواہش نفس سے بچنا یہ تو تین ایسی باتیں ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ روزے میں کمال روح پیدا کرنے کے لیے کبائر سے بچنا جھوٹ ربت گالی گلوچ تو ہر عذب کا روزہ ہر ازب پر روزے کا اثر ہو یعنی اس عزب،, عزب کے ساتھ جو معصیت اور گناہ ہے اس سے آدمی بچ رہا ہو اس عزب کے ساتھ جو عمل ہے اس کو آدمی پورا کر رہا ہو ہر وقت نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے لیکن روزے میں بہت ضرور کرنی چاہیے اور خاص طور سے آدمی اپنے نفس کو یہ دے کہ ایک مہینہ تو تجھے میں نے بہت ٹھیک رکھنا کس کے رکھنا ہے کانوں کی حفاظت تو ہر وقت لازمی ہے لیکن روزے میں بہت لازمی ہے کیونکہ روزے کی نورانیت میں اور اس کی اس میں فرق آتا ہے تو نر کو سمجھاتے کہ کانوں کے سننے کے بارے میں دہلا سنت تم میں ایک مہینہ کس کے رکھنا ہے زبان کا بولنا آنکھوں کا دیکھنا زبان کا بولنا کانوں کا سننا <تصفح> کہہ کہ رہے دل کا روزہ ہے روح کا روزہ ہے سر کا روزہ ہے دل کا روزہ ہے کہ فاضل خیالات دل میں گھومنے نہ پائیں فضول خیالات کی دلے نہ چلیں دل میں, میں. وہ رک جائیں روح کا روزہ روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے منقطع رہے انسان کا شہر لکھا ہے کہ یہاں تک کہ افطار کا خیال بھی آدمی کو نہ آئے کہ میں افطار میں کیا کہوں گا افطار کا کیا بندوبست ہوا ہے اللہ کے زار تو خار متعلق رہے اللہ کے غیر سے کٹا رہے اور اس بار کے تھلی رکھے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک تعلیم بہتر روزہ انسان ہے جس کو جو روزہ رکھا ہے وہ ہمیں افطار کی چیز دے گا جن سے کہتے ہیں کہ بعض خاص اللہ علیہ افطار سے پہلے ملی کوئی چیز زیادہ تھا افطار کی جس کو فوراً خیر کر دیتے تھے کیا اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہ بنے مغرب ہے مغرب میں مغرب کو ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ تعلق بنے ہوا کہ ہماری افطاری آ گئی آئیں موقع پر جو چیز آ گئی کیا منجان افطار کا سامان تھا پہلے آئی افطار کی جس کو فوراً خیراب کر دینا تاکہ اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو کہ روح کے روزے میں فرق نہ آئے سر کا روزہ وہ کوئی خاص لکھا ہوئے مجھے بات یاد نہیں رہی ہے یہ فضائے رمضان میں سے پڑھ لیں گے آپ پندرہ شہبان کے بعد فضائے رمضان کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے تاکہ پندرہ دنوں میں انسان کا ذہن بن جائے روزے کے بارے میں اس کے سامنے یہ حدیث آتی رہے آئے آتی رہے تاکہ اس کو اس کا دھیان حاصل ہو جائے یہ عمل کرنے میں اس کو آسانی ہو بدن کا وہ ظاہر روزہ کھانا پینا خاص نہ اور بات روزہ جان کی فادر کان کی فاتل زبان کی فاتت کل کی فاطر سوچ کی فاتل اللہ کے غیر سے منقطع ہونا اور اللہ کی, کی ذات ان کے دھیان میں ڈوبا رہنا یہ ساری مشقیں آدمی روزے کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں ان کو یہ کریں آج میں بڑی اچھا اور رمضان رفیع قرآن تو یہ قرآن ایک پرانے پاس پر تو اس کے ساتھ خاص منسبت ہے اس لیے رمضان شریف میں اللہ اللہ علیہ سے رشیف ڈالتے تھے پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے پھر آپ پورا پڑھ کر علیہ السلام کو سناتے تھے تو اس سے حافظوں کو ہدایت ہوتی ہے وہ جس دن جو پا رہا ہوں سنانا ہو تو اس دن ایک پڑھ کر دوسرے کو سنا دیا کرے وہ سن دیا کرے غلطی نکال دیا کرے اس کو بتا دیا کرے پرو وہ پڑھے تو یہ سن دیا کرے غلطیاں نکال دیا کرے بتا دیا کرے اس کو دور کہنا کہتے ہیں تو اس کی ان کی ثابت ہے اس میں بڑی برکت ہے اور قرآن گھومتا نہیں ہے اور یاد قید ہو جاتی ہے اور پھر رمضان کے مہینے میں قرآن کے انوارات خاص دل پر اثر کرتے ہیں اس لیے ایک تو قصر تلاوت کو گم دیا گیا اور ایک اس کو تلاوی میں کھڑے ہو کر سننے کا حکم دیا تو یہ کورس کی رویژن ہے سال میں ایک باقی سال سات میں جہاں سے پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں لیکن رمضان میں کورس کو پورا کرایا جائے آزاد برتاؤ وہ اقامات سامنے سے گزرے ہیں اور دو رائے یہ کہ بیٹھ کا کر مطالعہ کر لیا کھڑے ہو کر اللہ کے زور اللہ کے دھیان کے ساتھ سذبت کے ماحول میں آ کر پھر سنا جائے اس پر جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کسی بستی کا ایسا حال ہو جائے کہ وہاں تلابی کی جمع تھی کھڑی نہیں کی گئی تو این پائن کی طرف اسلامی آکم لشکر بیگ ہے سب کو پکڑ کر گرفتار کرے اور ان کو آگم کے ساتھ لا کر پیش کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے ہاتھ ترابی کی جماعت کیوں نہیں کھڑی کی گئی کھڑی کرتے ہو کہ نہیں کرتے تو وہ راضی ہو جائے مان لیں اس بات کو تو میں نے کہنا اندر رکھا جائے کہ ان کے خلاف یاد کرنا جائے کیونکہ انہوں نے ایسی سنند کو چھوڑا ہے جو شاعر اسلامیہ میں سے میں نرضی کی ارکان ہے اور شاعر ہے شاعر مال بعض شاعرہ مال جو ہے وہ فرض ہے بعض شائر سنت ہے اب نماز تو شاعر سامنے سے بھی ہے اور رکن بھی ہے فرض بھی ہے رکن بھی ہے جماعت کی نماز ہے یہ فرض فرض قطعی تو نہیں ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے لیکن شائر شادی ہونے کی وجہ سے اگر اس جماعت کی نماز اور تلادی کی جماعت نہیں کھڑے کریں گے مسلمان تو ان کے خلاف لڑنا اور کردار کرنا جائز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شاعر کو چھوڑ رہے ہیں دیکھنے سے مسلمان کی شکل جدا کا چلی جاتی ہے اس شکل کو اسلامیہ بنانا یہ شاعر میں سے یہ خراب کرنے والے کی ریسری شریف اسلامیہ میں گرفتاری ہوئی جس طرح اور کہانی کی پابندی ضرور ہے شاعر کی پابندی بھی ضروری ہے اور شاعر انہ کو کہتے ہیں جس سے آپ کا اسلامی تشخص واضح ہے کہ بستی مسلمانوں کی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا یا وہاں سے اذان کے آواز سنی جائے گی حالانکہ اذان دینا سنت ہے وہاں مسجد ہے ایسے پتا چلے گا مسلمانوں کی بستی وہاں جماعت کی نماز کھڑی ہوتی ہے اس سے چلے گا مسلمانوں کی بستی سنا شاعر جو ہے ان کی پابندی بھی فرائض کی طرح ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے اور ان کے ٹوٹ جانے سے اسلامی تشرس کا خاتمہ ہوتا ہے اور بہرحر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے نرس کیا کہ انہوں نے کہا کہ پڑا چینار میں جب پہلی مرتبہ آنان ہوئی اور جماعت کی نماز کھڑی ہوئی اور اس کے بعد سنیوں کا سنی مدر کو تھرک کر کے شی ہونا بند ہو کیا ان کو اتصال فرق نہ گیا کیا تو ہم لوگ فرق نظر آ گیا جہاں تو اذان والے ہیں جماعت والے ہیں اور یہ تو جماعت سے فارغ ہیں ان کو اپنا ان کا انچارج نظر آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ سارا سال نہ وہ کوئی کھڑا ہو کر دن کی بات بیان کرتا ہے نہ کوئی سننے کے لیے بیٹھتا ہے کوئی سامنے نصیحت تذکرہ کی بات ہی نہیں آتی ہے تو اس میں عمل کی کیا توفیق ہوگی اور دوسرا وہ دس دن کے لیے ایسے جذباتی لوگوں کو بلاتے ہیں جن میں فکر ہے شہر اور چوس فکرے اور چپ چپتے ہوئے شیب اور زبردست تیار کی ہوئی تقریریں بنائی ہوتی ہیں جیسے کہ انسان اس متاثر ہوتا ہے جب متاثر ہوا تو اس کا قیلے سے ہی متاثر ہوگا اس کے دین سے ہی متاثر ہوگا جب پٹھانا کے علاقے میں کوئی کر تقریر کرنے گیا تو اس نے بڑی کوشش کی لیکن لوگوں کو لانا سکا تو اس نے باقی لوگوں سے پوچھا یہ پٹانا میں تقریر کرنے سے جیسے آدمی بہت سخت آرات بیان کرے کہ روتے ہیں تم نے کہا کہ آپ ان سے سخت حالات کا درخت نہ کہ بھائی ہرات کیسے سخت ہو گئے تو نسوار تک ملتی نہیں تھی ہم آپ کو باپ کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھا گیا دوست اپنی تقریب شروع کی اس نے کہا کہ پھر تمہیں میں کیا بتاؤں سدھر تو سو چکر بلا کے نازک آلات پیداش رکھی خود بھی روتے ہوئے چننا سے زیادہ نازک کا او درخت نہ پڑھنا کو پتہ چلا یہ تو ہلاک بڑے او ہو تو اتنا ظلم ہے سوار نہیں ملی ہے تو روئے آجی تو چپ تو فکر میں جے کاج میں چپ دیا فکر ہے اور چپ دیا شار چکر اور درست کی تقریر کر رہا ہے متاثر ہوتے ہیں انسان ابھی طرح پورا قیدیدہ رکھنے والے لوگ ہیں سنی لوگ ہیں اور سارا سال کہیں دن کی بات بیان کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کہتے ہیں وہ آدمی جو ہفتے میں ایک بار واد کی مجلس میں نہ آتا اس آدمی کو ہفتے میں ایک بار بھی دینی واد کی مجلس نہ ملتی ہو اس آدمی کا عمل کمزور ہو جاتا ہے کم از کم ہفتے میں ایک بار پھر مجلس میں بیٹھنا یہ ہر اج عالم کے لیے بھی ضروری ہے یہ کو ساری قرآن حدیث قرآن عدیش کو آتا ہوں کہ وہ بھی اگر بآب دین کی دعوت کو دین کی بات کو اور تحریر کو, کو ترغیب کو اور بعض کو نہیں سنے گا تو اس کے عمل کی توفیق کمزور ہو جائے گی اور کمزوری بڑھتے بڑھتے عمل چھوٹ جائے گا تو اس لیے اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے اللہ تبارک سلامت نے توفیق تھا فرمائیں آج کا تھا روزہ اور روزے کا ظاہر ہو بات ہے